فضوان السّلام علیکم خواتین وزرات آپ کے پسندیدہ پروگرام اسٹار ٹائم کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے نازن کیا خوب بات ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے تخیل اور تصور کی آنکھوں سے آپ اپنے آپ کو غارے حرا کے اس ماحول میں لے کر چلیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کبھی کبھی ایک دن کبھی کبھی تین دن اور کبھی کبھی پورا پورا مہینہ عبادت فرمایا کرتے تھے اور عبادات ناظرین کیا ہوا کرتی تھی کہ ذکر اللہ میں اپنی زبان کو مجغول رکھا کرتے تھے اور مراغبے میں اس مشاہدے کو جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی تجلیات کیا ہیں اس کی نعمت کیا ہے اس کے عطا کردہ تمام تر معاملات کیا ہیں اور انہیں مشاہدات کے درمیان اللہ تبارک کو تعالی آپ کے سامنے تمام تر غیب فراج کھول دیا کرتا تھا اور ایک موقع ناظرین وہ بھی آیا کہ جب غار ہرا میں پہلی مرتبہ حضرت جب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اقرا پھر فرمایا اقرا اور اس کے بعد اپنے سینا مبارک سے آپ کو مس کر کے فرمایا اقرا بسم رب کل خلق خلق ال انسان اقرا بربک الکرم اللزی الما بالکلم الم السان معلم یالم یعنی پہ اپنے رب کے نام سے جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے ارے پہ کے تیرا رب بڑا رحیم و کریم ہے کہ جس نے تجھے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا اور تجھے وہ کچھ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا نازی یہ پہلی وہی کے مناظر ہیں اور ایک تفسیر اس کی ہمیں ملتی ہے لیکن اس میں کلام انشاءاللہ اللہ مفتیان سے کرواؤں گا مختصر باقی عرض کروں گا کہ یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام مسلمانوں کو بلکہ پوری کی پوری کائنات کو بتا دیا کہ میں اپنے محبوب کو کس انداز سے عطا کروں گا کیا عطا کروں گا کس وقت عطا کروں گا یہ تم بھی نہیں جانتے تمہیں معلوم ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ میرا اور میرا محبوب کا معاملہ ہے آج ناظرین اسی وہی پر ہم بات کریں گے کہ جس وہی کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا کا پورا کلام پاک اپنے محبوب کے قلب اثر پر نازل کر دیا آج ہم بات کریں گے ناظرین کہ اس وہی کی اقسام کیا ہیں کس کس انداز سے وہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم پر پیش ہوا کرتی تھی اور اس کے بعد ہم بات کریں گے تمام تر بشارتوں کے معاملات کے حوالے سے ہم بات کریں گے کشف کے معاملات کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ایک شخص کو الہام ہو سکتا ہے کہ نہیں الکہ ہو سکتا ہے کہ نہیں وہی جو ہے اس کا تعلق کیا صرف انبیاء تک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم تک ہے یا اس کے بعد بھی کچھ اس کے معاملات ہوا کرتے ہیں ایک ایسا موضوع ناظرین جس پر آپ نہ صرف اپنی علمی تشنگی میں گے بلکہ ساتھ ساتھ آپ کے ذہنوں میں بہت سی باتیں بہت سی سوالات جو ابھر رہے ہوں گے انشاءاللہ اللہ آج اس ایوان کے ذریعے وہ بھی آپ کے حل ہوں گے آپ کا میں تعارف کراتا چلوں اپنے مہمان سے ہمارے ساتھ جو سب سے پہلی شخصیت رشیف فرما ہے آپ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے گفتگو فرمایا کرتے ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ ہردل عزیز شخصیت محترم جناب سید مظفر حسین شاہ صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز محب حافظ قرآن قاری قرآن بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ کے تمام سوالات کے جوابات نہ صرف پیش کیا کرتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ ماشاء اللہ آپ ان کے مختلف رنگ کیو ٹی وی پر دیکھا کرتے ہیں محترم جناب مفتی سہیل رضا امجدی صاحب اور آخر میں تشریف فرمائے ملک کے ممتاز صناخ بین الاقوامی شہرت یافتہ صناخا اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ آپ کو بھی بہت خوبصورت آواز سے نوازا ہے محترم جناب ریان قادری صاحب اور ان سے ماشاءاللہ ان کا مشہور زمانہ کلام سنیں گے کہ قرآن جس دل پہ اترا جس سینے پہ اترا بے شک وہ سینہ نبی ہے وہ بھی انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے آپ تینوں آپ آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور سرامرش کرتا ہوں اور موتی صاحب بات کا آغاز کریں گے وہی بنیادی طور پہ آج موضوع ہے اور وہی کے بعد بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلیں گی وہی کے لوگ بھی مانی کیا ہے مفتی صاحب بنیادی طور تو اگر وہی کے معنی پر غور کیا جائے تو علامہ ابن عصی جزوی علی رحمان ہے وہی کا لغوی معنی یہ بیان کیا کہ کوئی کسی بات کو لکھنا یا اشارہ کرنا یا کسی کو کوئی بات پیغام بھیجنا یا خفیہ طریقے سے بات کرنا یہ وحی کے لغوی معنی ہے وہی کا ان تمام باتوں پر اطلاق کیا جاتا ہے مجد. اب آئیے ہم بات کرتے ہیں خفیہ طریقے سے بات کرنا تو کیا قرآن پاک میں وہی کا یہ معنی یوز ہوا ہے یا نہیں اللہ رب العالمین سورہ آیت نمبر 112 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وقہداری کا جاننا لکھول نبی ادو ون شیافین الوی بہاد الاباد کہ ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان کو دشمن فرمایا ہے اور شیطان آپس میں خفیہ طریقے سے بات چیت کرتے ہیں <تصفح> تو یہاں پر یوحی وحی کا لفظ ہے لیکن یہ خفیہ طریقے کے معنی میں مستعمل ہوا ہے <تصفح> اس کے علاوہ آگے ہم بات کرتے ہیں اشارہ دینے کے معنی میں تو اللہ حب العالمین قرآن پاک میں اشارت فرماتا ہے سورہ مریم آیت نمبر گیارہ فخو وجہ محرابی فاؤ ہا اد کہ جب زکری علیہ سلاط و اپنی عبادت کے نہرا سے نکلے تو فاؤ ہام ان ختم واشیا تو ان کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ صبح و شام تصبی بیان کریں تو یہاں فع اشارے کے معنیٰ میں بیان کیا گیا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے الہام کے معنیٰ میں تو اللہ عالمین فرماتا ہے الہ اوہینا موسا کہ ہم نے موسا علیہ سلاۃ وسلام کی والدہ کو الہام فرمایا ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ موسا علیہ سلاط و سلام کو دودھ پلائیں اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے تصخیر پر کبھی وہی جو وہ تصخیر کے کس طریقے سے سورہ نحل آیت نمبر ایت میں اللہ رب العالمین اشار فرماتا ہے کہ ہم نے مکھھی یعنی شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی یعنی اس وقت اسے تسخیر کیا کہ وہ پہاڑوں پر جبالی بیوتا یعنی پہاڑوں پر گھر بنائے چھپڑوں پر گھر بنائے تو اس کے دل میں ہم نے یہ بات تسخیر کے طور پر ڈال دی یعنی اب یہاں پر وہی ان تمام متذکرہ مذکورہ معنی میں استعمال کیا گیا ہے ایک بار جاری احسن احسن ہوتی دی دی اور شامل کرتے ہیں ریان بھائی آپ کو اور ہم زبانی تعالیٰ سے ابتدا کرتے ہیں ریان بھائی معذرت کے ساتھ بچھڑنے کے لیے جانا ہے ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر صبفے کے بعد کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے ریان قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے شامل کرتے ہیں ہم دباری تعالی اور اس کے بعد انشاءاللہ ڈسکشنز اور آپ کی کال بھی انشاءاللہ شامل کریں گے جی ریان صلی اللہ علی گیا اسلم علی گیا یار بے for d Thank you. تو بھی رو گئے صحیح صاحب آپ کی جانب باتیں ہیں بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ لوگ بھی مانے پہ تو بات ہوئی اصطلاحی مانی جو ہیں وہی کہ وہ کیا ہیں ابھی الحمد اللہ مفتی صاحب نے بڑی جامعیت کے ساتھ وہیں کے لغوی معنی جو قرآن کریم فرقان حمید میں لفظ وحی جو متعدد جگہ پر استعمال ہوا ہے کہیں اشارہ بسرہ کہیں مسخر کے معنی میں بڑی جامعیت کے ساتھ اس کے اصل ماخذ کو بھی سب ذکر فرمایا اور آپ نے بڑا خوبصورت سوال پوچھا کہ اس کا اصطلاحی اور شرع معنی کیا ہے تو اس کا اصطلاحی اور شرع معنی جو ناظرین کے لیے بھی اور عوام الناس کے لیے زو فہم یعنی جلدی سمجھ میں آنے والا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی جانب سے جو راز جو غیب اور جو کلام فرماتا ہے نبی کی طرف وہ کے بار سے وہی کہلاتی ہے अच्छा अच्छा اللہ کا نبی سے کلام کرنا یہ وحی ہے یہ بنیادی طور یہ شری مانا ہے اس کا شری کہ وہی جو ہے وہ کیا غیر نبی سے بھی کلام کو کہیں گے اب دیکھیں مفتی صاحب نے اسی کو ذکر کیا جو میں پھر آپ کی توجہ طرف لے جاؤں گا کہ جہاں پر لفظ وہی غیر نبی کے لیے قرآن مستعمل ہوا ہے <تصفح> وہاں اس کا وہ معنی نہیں ہے جو شرعی معنی ہے <تصفح> بلکہ لغوئی اعتبار سے کہیں مسخر کرنے پر کے معنی پہ ہیں کہیں پر جناب کو اشارہ دینے کے معنی پہ ہیں. کہیں کسی کس سے کوئی اور معاملہ کرنے کے معنی میں لیکن جو شریع اعتبار جس کو ہم وہی کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں وہ صرف نبی کے لیے استعمال ہوگا کہ یعنی اللہ وہ مضامین کے مضامین جو صرف نبی کے ساتھ مختص ہے ہم اس کو کرنا یہ شریعت بات بالکل ٹھیک بل آئی شرح کے اندر وہی کہنا بات جاری رکھتے ہیں ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سوقفے کے بعد ان کی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ رشیف فرما ہے ممتاز عالم ددین محترم جناب سید مظفر حسین شاہ صاحب ان کے ساتھ رشیف فرما ہے ممتاز محبت حافظ قرآن محترم جناب مفتی سہیل رضا امزدی صاحب اور آخر میں تشریف فرما ہے ممتاز ناستا محترم جناب ریحان قادبی صاحب یاد رہے ہیں ناظرین کے وہیں کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اور اس میں کشف کرامات کی اور دیگر الحام اور القاع کی بہت سی باتیں ابھی ڈسکشن میں سامنے آئیں گی میرا یہ احبان آپ کا منتظر ہے آپ ہمیں دنیا کے کسی بھی خطے سے جوائن کر سکتے ہیں آپ کے ذہن میں کوئی بات کوئی سوال ہو یا نہ تو فرمائش ہو تو ضرور آپ کال کر سکتے ہیں مفتی صاحب وہی کی اقسام پہ بات کرتے ہیں ہی. کتنی قسمیں ہیں وہی بنیادی طور پر علماء اکرام نے فقرا اکرام نے محدثین نے مفسرین نے وحی کی دو اقسام بیان فرمائی ایک وحی مطلو اور ایک غیر, وحی غیر مطلوب مطلو یعنی تا سے نیند مطلو اور غیر مطلو مطلوب کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تبارک کا تعالی نے اپنے فرشتے کے واسطے سے یا ایسے ہی نبی کریم علی سلاطلام پر الفاظ اور معانی دونوں کا ظہور فرمایا دونوں کو نازل فرمایا تو اسے وحی مطلوب کہتے ہیں جیسا کہ قرآن پاک ہے اور اسی طریقے سے وہی غیر مطلوب وہ ہوا کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف نبی کریم علیہ کی سلاط کے کل بھی پر معانی کا ظہور فرمایا اور آکا رہی سلاط والسلام نے اسے اپنے الفاظ سے تعبیر دیا ہو <تصفح> اسے وحی غیر مطلوب کہتے ہیں جیسا کہ احادیث کریمہ اچھا اب دیکھیں ایک بات اس میں پیدا ہوتی ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنی بھی وہی اتری وہ جبریل امی کے تبسل ہی سے اتری یا اس کے علاوہ بھی کوئی سلسلہ نہیں یہ تو کافی ڈیٹیل ہے کی کیفیفیات کیا تھی اچھا کیفیات میں ہم بات کریں گے ایک کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم جی وعلیکم السلام کیا حال ہے بھائی اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہے جی میری فسٹ آف گول ملی ہے یہاں پہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے بہت شکریہ کون اور کہاں سے بات کر رہی میں لاہور سے نک بول رہی ہوں مجھے سے بات کرنی ہے فرمائیے فرمائش کیا کرنا چاہتی ہیں سے بات کرنی ہے السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے خیریت فرمائش کرنا چاہتی ہیں کوئی جی مبارک ہو کو رمضان خبریں آپ کو مبارک کی پوری ٹیم کو مبارک ہو بہت شکریہ آپ پوچھنا کیا چاہتی ہیں میں نے سے کہنے وہ نصیبہ کھول دے ٹھیک ہے ان ضرور آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی تو بات یہ ہے کہ ہم اقسام پہ بات کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہی کی کیفیات پہ بات شامل ہوتی ہے اچھا ہر دور میں مفتی صاحب کیا وجہ رہی کہ وہی کی جو ضرورت ہے وہ کیوں محسوس ہوئی دیکھیے وہی کی ضرورت اس اعتبار سے ہے کہ وہی دین کا اصل ہے دین کے تمام شرعی مسائل یہاں تک کہ ایمانیات سے لے کر سارے اصول اور اس کے فروغ اس کا ماخذ اور اس کی اصل جو ہے وہی ہے کیونکہ ہماری تمام تر تگو دو اور ہمارے تمام تر معاملات ہماری ساری عبادتیں اور شریعت متحرہ پر پابندی کی وجہ کیا ہے کہ رب کریم ہم سے راضی ہو جائے اس کی چاہت ہمیں مل جائے اور ہمارا یہ عمل اس کے منشے کے عم مطابق ہو جائے تو رب کریم کا منشا اور اس کی رضا اور اس کی ذات کے تقاضے کے جاننے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ وہی ہے تو سارے دین کا اصل جو ہے وہی ہے تو ہر دور میں وہی کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہر دور میں جو انسانیت کا طبقہ رہا ہے اور اگر ان پر انبیاء مبوس ہوئے ہیں تو انسان کو پیدا کیا گیا ہے رب کی عبادت کے لیے ٹھیک اور رب کی عبادت اور رب کی رضا اور اس کے غضب اس کی محبت اور اس کے غضب کو جاننے کا اور اس کی تمام تر منشا اور اس کی رضا کو جاننے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ وہی ہے اچھا جو سمجھ لیجیے کہ آپ دین کی اصل وہی ہے تو وہی کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے اور ہر وقت رہی ہے اور آج وہی کا نزول تو نہیں ہے لیکن نبی کریم علیہ سلاۃ السلام کے قلب منیر پر جو قرآن اتر چکا <تصفح> ہے اس میں رب کریم کی جانب سے ساری رضا اور ساری محبت اور غضب کی باتیں بالکل ٹھیک ہے شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کیا آپ جی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار امین اور جو آپ کا پروجیکٹ چل رہا ہے اسکول کا اس کو دن دو چار لاکھ کا امین کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں غلام جی بھائی بات کر رہا ہوں دبئی سے جناب جناب سر ریحان قادری سے بات کریں گے ہم اچھا السلام علیکم. علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ریحان بھائی آپ کو آپ کی آواز بہت اچھی ہے کمپیوٹر میں اکثر آپ کی ہی نعتیں بچتی ہیں بہت شکریہ اگنات کی فرمائش کرنی ہے. حرم. ضرور انشاءاللہ آپ کا بہت دلوقتي. شکریہ آپ نے ہمیں دبئی سے کال کی ایک اور کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم جی میں نے تو ہولڈ کیا ہوا ہے السلام علیکم ہلو ہلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں پشاور سے بول رہی ہوں تاج منور فرمائیے مفتیا نے کرام کو میرا بہت بہت سلام وعلیکم السلام قبول ہو <coughs> اور میں نے ایک ناتھ کی فرمائش کر ہے میں کافی ٹرائی <coughs> کر رہی تھی ڈاکٹر نثار احمد آئے تھی لیکن کال نہیں مل رہی تھی اچھا کیا فرمائش کرنا چاہتی ہے کی فرمائش کرنی ہے قرآن جس پہ اترا وہ سینا بے شک ضرور ان ضرور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مفتی صاحب بات ہو رہی تھی کہ وہی کی ضرورت جو ہے وہ کیوں محسوس ہوتی رہی لیکن اس میں کوشچن یہ بھی ریز ہوتا ہے کہ کیا وہی کے لیے نبوت ہی ضروری ہے اس پر کلام کرواتے ہیں ایک کالر بھی شامل کریں گے السلام علیکم Hello. السلام علیکم ہلو میرا خیال شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے تو وہی کے لیے کیا نبوت ہی ضروری ہے یا غیر نبی کا بھی اس سے تعلق رہا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پر میں پہلے فطرتی بات کروں گا اس کے بعد میں اپنی بات پر آؤں گا کہ انسان جو ہے مدنی جو تباہ ہے اللہ خبار کا بعالی نے انسان کو پیدا فرمایا تو انسان کی ضرورت ہے لباس انسان مم. کی ضرورتیں ہے یہ ہے انسان کی ضرورتیں یہ مکان وغیرہ اور اسی طرح ذائش نسل کے لیے اس کی ضرورت نکاح وغیرہ کا مم. یعنی یہ تمام ضرورتیں اس کے لیے پیدا کی گئی اب مجھے یہ ہے کہ اگر کوئی قانون نہ ہو اور کسی قانون کے بغیر یہ تمام چیزیں حاصل کی جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو زور آور ہوگا جو قوت والا ہوگا وہ کمزور سے چھین کر حاصل کرے گا مہر کسی قانون کے اب اس قانون کی طرف آتے ہیں اب اگر وہ قانون کسی انسان کا بنایا ہوا ہو اور اس کے ما انسان چلنے کی کوشش کرے تو انسان اپنے رے بنایا رے اپنے بنائے ہوئے قانون کو توڑتا بھی ہے اور اپنے جب قانون بناتا ہے قوانین بناتا ہے اس میں اپنے تحفظات اور مفادات شامل کرتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا بنایا ہوا قانون کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے, مطلع. مطلع. جو جو جو بات ہے تو بات یہ ہے کہ ضرورت ہے ایسے قانون کی کہ جو غیر مخلوق کی مخلوق جانب سے ہو مخلوق کی جانب سے نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے وہی قانون ہے اب ظاہر پہ وہ نازل فرما رہا ہے وہ ذات ایسی ہو تمام اس دور میں تمام لوگوں سے افضل و اعلیٰ ہو <تصفح> تو اسی لیے اور اللہ کی منتخب جی کردہ ہاں ہو جی ہاں, جی ہاں منتخب کردہ شخصیت ہو ایک بات بتائیے جو وحی کی اشکال ہیں اس کے اندر یہ جو صوف موسا صوف ابراہیمی کیا وہ وحی ہی کی شکل میں مطلب شامل جی جی جی جی اسی کی جو شامل جی ہاں ہاں ہوں گے تو اب جو فرق ہے نبی کا اور رسول کا یعنی ہر نبی جو ہے وہ رسول تو ہو سکتا ہے ہر رسول جو ہے وہ نبی تو ہو سکتا ہے لیکن ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا اس پہ ذرا سا کلام کروائیں گے ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سقفے کے بات تین مزرات اسٹار ٹائم کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں وہی کے موضوع کے ساتھ آپ کا میزبان جنی ادبال ایک بار پھر حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم الدین سید مظفر حسین شاہ صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز محبر حافظ قرآن قاری قرآن محترم جناب مفتی سہیل جدی صاحب اور آخر میں تشریف فرما ہے ممتاز ناخوا محترم جناب ریحان قادری صاحب دیکھتے ہیں جناب اسٹار کی اس روپر ٹرانسمیشن میں اور روپر لمحاٹ میں دنیا کے کس خطے سے ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم میرا خیال شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے رہنمائی آپ کی جانب آتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی چند اشار ان کی مہک چل گئے ہیں کوچے بسا کچھ ہیں ان کی مہت دل کے جب رحمت پہ ان انکیاں جب لا گئی ہے جو شے رحمت پہ ان انکیاں جلدی بجھا گئے دل کے میرے کریم سے گل پترا کسی نے مانگا میرے قریب سے گل پترا کسی نے مانگا تو دریا بہا ہیں دریا بہا دیے ہیں دل دل بے بہاد ہیں دریا بہادیے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہر مبدی نہ سرد ہوگا رو روک منہ سفان رو رو کے منہ سفان دریا دل کے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمند آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ان کی محت نئے کیا بات ہے مفتی صاحب یہ فرمائیے ہم بات کر رہے تھے نبی اور رسول کے فرق کی رسول جو ہے وہ نبی ہو سکتا ہے لیکن ہر نبی جو ہے رسول نہیں ہو سکتا اب یہ جو ڈفرنس ہے وہی کا دیکھیں صحیح پہ بھی اتر رہے ہیں ٹھیک ہے جی وہی کی صورت میں سارے معاملات بھی ہیں اس بات کو کلیئر کریں کہ مطلقاً کے تمام لوگوں پر وہی اتری ہے اس میں کوئی ڈفرنس تھا یہاں پہ بھی, بھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ علماء کی سطح پر عام طور پر نبی اور رسولوں میں فرق نہیں کیا جاتا لیکن ایک عوامی سطح پر سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جسے سابقہ شریعت کے کی پاسداری کے لیے اور اسے عام کرنے کے لیے بھیجا جائے اور رسول وہ ہوتا ہے کہ جو نئی شریعت لے کر آئے اور اللہ قبار کا ہوتا ہے اسے صحیح سے بھی اطاعت جی جی جی جی جی ہر جی نبی جو ہے وہ تو رسول نہیں ہو سکتا نہیں عام طور پر نبی کو رسول بھی کہا گیا ہے لیکن عوامی سطح پر سمجھنے کے لیے یہ ڈفرینس قائم کیا گیا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو سابقہ شریعت کو لے کر آئے اور رسول وہ ہوتا ہے کہ جو نئی شریعت لے کر آئے اس کو جی میں بالکل آپ کی جانب شامل کریں گے السلام علیکم السّلام علیکم جنید بھائی, بھائی, بھائی آپ کو مفتی صاحب کو مظفر بھائی کو اور ریحان بھائی کو میری طرف سے بہت السلام علیکم اور ماہ رمضان کی بہت مبارک ہو بہت شکریہ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی جنید بھائی مری مری مری کار نا میری کہ محنت کی حمایت بھی کرنی ہے آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں پاک پن شریف سے بات کر رہی ہوں بابا صاحب کی نگری سے بات کر رہی ہیں فرمائیے جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی تھک جائے تو بیٹھ کے پڑھ لے چونکہ آپ ان جائزہ یا نہیں اور اور دوسرا یہ ہے کہ پکاف میں اگر تو بیٹھا ہو تو کن کن لوگوں سے بات کر سکتا ہے ریحان بھائی, دو... بھائی سے بات کرنی ہے हुँ. السلام علیکم وعلیکم السلام دہان بھائی آپ ناگیا منظور دعا کریں آپ کا بہت شکریہ آپ نے شریف سے کال کیا السلام علیکم السلام علیکم ہلو میرا خیال ہے شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی اسی طرح دیتے ہیں اس کے بعد پھر میں علامہ صاحب کی جانب بہن نے پہلا کوشچن یہ کیا ہے کہ تراوی اگر تھک جاتے ہیں تو ام. بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھیے تھکاوٹ عام طور پر مزہ نہیں ہوتی ام. لیکن ایسا زیادہ تھک گیا ہے کہ بہت زیادہ سستی ہو رہی ہے تو اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ جب تقبیر تہذیمہ ہو تو کھڑے ہو کے دیں اور اس کے بعد بیٹھ جائے مزیز. مزیز. کے بعد ہے احتکاف کے بارے میں ہے کہ میں سے بات کرنا تو عام عام زندگی میں جن لوگوں سے بات چیت کرنا جائز ہے تو احتکاس میں بھی ان لوگوں سے بات چیت کرنا جائز ہے جائز ہونا اور بات ہے لیکن احتکاس میں چاہوں کہ آپ اللہ قبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دھلنا دیتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں مقصد کے طالب ہیں تو بہتر یہ کہ ذکر اسکار میں بالکل ٹھیک ہے علامہ صاحب کیا فرما رہے تھے آپ رسول اور نبی کے حوالے جی صاحب نے بڑی بنیادی بات فرمائی کہ علماء نے اس میں بعض حوالے سے فرق کیا لیکن اس پر یہی کا قول پیش فرمایا کہ اس میں فرق کو ذکر نہ کیا جائے دونوں مین جانب اللہ جو ہے کہ منتخب کیے گئے ہیں بس اس میں ایک ستی بات یہ کر دی اچھا یہاں پر وہ کھلیا نہیں ہے گا فض اللہ باد مطلب وہ وہ جی وہ تو وصف نبوت سے سب برابر ہیں ٹھیک ہے فضیلت اور چیز ہے فضیلت اور چیز جیسا نفس ایمان میں کمی بیشی نہیں ہے لیکن ایمان تفصیلی میں کمی بیشی ہے بات کو جاری علامہ صاحب ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد ٹائم کی اس پیاری سیرو پرور اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے دیکھتے ہیں جناب اس وقت ہمارے ساتھ دنیا کے کس خطے سے کس ملک سے اور کس شہر سے اب کون اور کیا بات کرنا چاہتا ہے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ہلو السلام علیکم ہلو جی علیکم وعلیکم السلام جی مترما میں سعدی اب بات کر رہی ہوں سرگولا سے جی فرمائیے فرمائیے سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں پر رمضان مباری کی بہت زیادہ مبارک بات آپ کو بھی بہت بہت مبارک کیا کہنا چاہتی ہوں اس کے علاوہ میرے ریحان بھائی سے فرمائش کے نیچے میں کی کیا فرمائش کرنا چاہتی ہیں؟ میں نے وہ کہنی تھی جی ناطے کی نصیبہ کھول دے میرا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کوشش کرتے ہیں آپ کو بہت ضرور سنائیے گا جی صاحب آپ کی ٹرانسمیشن بہت اچھی ہے سہر ٹائم بھی بہت اچھا آپ کرتے ہیں کرتے ہیں اور یہ افطار ٹائم بھی بہت زبردست ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا اور ناظرین ہم منتظر رہیں گے بے شک آپ کی کالز کی اور آپ کے سوالات کے اور نعتوں کی فرمائش کے صحیح صاحب آپ کی جانے بات ہیں لیکن ایک اور کالوں میں شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم گنت بھائی وعلیکم السلام گنٹ بھائی کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہے جی میں بالکل ٹھیک ہوں میں نے رخسانہ بات کر رہی ہوں منڈی بھاؤ جیس سے جی فرمائیے کیا کہنا چاہتی ہوں بھائی میرا کوشچن ہے مفتی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام علام علام میرا کویشچن یہ کہ اگر ہم لوگ خدا نجیز کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس دوران میں اگر اذان ہو رہی ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے ہم لوگ اذان کا جواب پہلے دیں کہ ہم لوگ خدا عجیب کی تلاوت کرتے ہیں بالکل آپ کو بتاتے ہیں اور اگر ہو رہے ہو, تو ایک چیزیں ہو رہی ہوں ایک جواب دینا کافی ہے سب کا دیں گے ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی صحیح صاحب آپ ڈفرینس پہ بات کر رہے تھے جو نبی اور رسول کی میں وہی تسلسل دوبارہ جوڑ کے ارض کرتا ہوں کہ جس طرح کا کی ارض کیا گیا کہ نبی اور رسول میں ایک بات یہ کر دی جاتی ہے کہ نسابقہ شریعت کی جو ہے وہ تبلیغ پر معمول ہوتا ہے اور رسول اور نبی میں کوئی بظاہر ایسا فرق نہیں ہے نفس نبوت میں دونوں برابر ہے یہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ نبی کے قلب پر جناب جو ہے کہ وہ بطور خواب کے رویہ کے وہی کر دی جاتی ہے اور رسول کے اوپر جو ہے کہ وہ وہی جلی یعنی براہ راست وہی وہ صحیفوں کی صورت میں جو yes, ہے وہ سارا معاملہ جی. تو اب مجھے بات بتائیے کہ اس میں, میں فضیلت کا پہلو ہی نکلتا ہے میں نفس نبوت پہ بات نہیں کر رہا ہوں جی جی میں بات کر رہا ہوں فضیلت کے اعتبار سے فضیلت تو بالکل ہے یعنی فضل اللہ باد والی جو آئے ہے وہ یہاں پہ پوری اترے گی فضیلت تو بالکل اچھا اس میں پھر وہ جو انبیاء ہیں جنہوں نے برائے راست اللہ سے کلام کیا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثالیں کویتور پہ جا رہے ہیں برائے راست کلام ہو رہا ہے ٹین کمانڈمنٹس لے کے آ رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہا جائے جس طرح آپ نے فضیلت کی بات کری دی نفس نبوت سے ہٹ کر تو وہاں پر جہاں فضیلت میں رسول کا وص سب سے اعلیٰ ہے हुँ. پھر اس میں اولو الاعظم رسول جو ہیں اولو العظم جو ہیں جنہوں نے بہت زیادہ تکاریف برداشت کی اولو الاعظم رسول جو ہیں تو وہ رسالت میں بھی مزید فضیلت رکھتے ہیں हुँ. اور ان میں جو حضرت عیسیٰ ہیں حضرت موسا ہیں سیدنا ابراہیم ہیں हुँ. اور سب سے عظیم ذات جو ہے وہ ہمارے آقا آخا مولا سیر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی हुँ. हुँ. پھر آپ نے فرمایا کہ تیسرے پارے کی ابتدائی آیات کے اندر کہ مین ہمن کلّہ ورف آباد احمد درجات تو یہاں پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ کلام تو ہر نبی سے ہوا ہے ٹھیک ہے اور کلام کے ذریعے اس کو شرف دیا گیا ہے <سؤال> لیکن خاص جو اس موقع محل پر جو ذکر کیا گیا ہے تو یہاں پر اکثر مفصرین نے سعید عنا موسا علی نبین علیہ وسلم کو ذکر کیا کہ آپ کوہتور پر تشریف لے جاتے تھے تو وہاں پر جو ہے کہ وہ کلام فرماتے تھے لیکن علماء نے ترجیح یہاں پر سفیانہ رنگ میں یہ بھی دی ہے کہ کلام اصلی جس کے ساتھ ہوا یعنی کلام تو یہ ہوا ہے لیکن حجاب <سؤال> کی اوڑ میں ہوا ہے <سؤال> کیا لیکن سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کلام ہوا ہے مقام شہود پر <سؤال> وہ کلام کسی کو اچھا حضرت علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا جب کلام ہو رہا ہے تو اللہ جب کلام فرما ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ درمیان میں ہوا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ انڈائریکٹ کلام بھی ہوا اور کلام بھی ہوا جی یعنی بات جو ہے وہ بالمشافہ بھی ہو رہی ہے اور بلا مشافہ بھی جی ہو رہی ہے جی اچھا اب ایک بات مفتی صاحب ذہن میں آتی ہے کہ جب فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کے آتا تھا تو نبی کو کیا اس بات کا یقین ہوتا تھا کہ یہ فرشتہ ہی ہے موسا علیہ سلاۃ السلام کے پاس جب کلام کی یہ صورت ہوا کرتی تھی ستر ہزار فرشتے آ رہے ہوتے تھے اچھا جی اور باقی جب آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ ایک نبی جب فرشتہ وہی لے کر آ رہا ہے تو نبی کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے <سؤال> <سؤال> اس کی علماء کرام نے دو توجیہات بیان کی یا تو فرشتہ جب وہی لے کر آتا ہے تو وہی کو جب لاتا ہے اور نبی کے دل پر القاف کرتا ہے تو فرشتہ اسے اپنے معجزے کی طور پر ظاہر کرتا ہے اور نبی سمجھ جاتا ہے اور دوسری اس کی جی یہ بیان فرمایا علماء اکرام نے کہ جب فرشتہ وہی لے کر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ نبی منتخب شخصیت ہوتی ہے تو اللہ تبارک کا تعالی نبی کی فراست کو اتنا بلند و بالا فرماتا ہے کہ وہ اپنی فراست سے اس فرشتے کو جان لیتا ہے اچھا آپ دیکھیں اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن انبیاء پر اللہ تبارک و تعالی نے صحیف نازل فرمائے ان صحیفوں کی شکل کیا نہیں وہ بھی تو وہی تھی نا یا ان کے دل میں جو ہے ان کے قلب میں جو ہے وہ تمام چیزیں جو اتار دی تو کیا اس وقت بھی وہ انڈائریکٹ پروسیس تھا یعنی فرشتوں کے ذریعے سے تھا یا ایک ڈائریکٹ پروسس تھا جہاں تک ڈائریکٹ اور ان ڈائریکٹ ہونے کا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں ان پر بھی صحیح صحیح نازل کیے گئے لیکن وہاں پر کوئی تذکرہ نہیں ملتا کہ آپ نے اللہ قبارکتہ سے کلام فرمایا ہو تو یہاں پر لی ہے اور یہاں جب ہم موسا علیہ صلاح اسلام کی بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے موسا کو کلیم بنایا تو فرمایا کہ منہ من ہمن اللہ کہ بعض رسول ایسے ہیں یا رسولوں کی بات ہو رہی ہے کہ بعض رسول ایسے ہیں کہ ان میں سے اللہ تبار کا وطالعہ ان سے کلام فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبار کا وطالعہ ہے حجاب میں موسا علی سلاۃسلام سے ڈائریکٹلی کلام فرمایا لیکن حجاب میں لیکن جہاں تک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلام کی بات ہے کہ وراف درجات علماء فرماتے ہیں مفسین فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العالمین کا یہ فرمانا کہ کوئی تو وہ ہے کہ جسے ہم نے بہت اعلیٰ فضیل فرمائی جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی تو وہ خاصیت صرف اور صرف طیب عالم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو اور دیکھیں اس ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کیا رجنیت بھائی جی اللہ کا بہت شکریہ آپ ٹھیک ہے بہن جی بالکل ٹھیک کون اور کہاں سے بات جی فرمائیے ہاں جی بھائی میرا ریحان بھائی سے بات کرنی ہے بلکل بات کیجیے اگلی آواز آپ ریحان بھائی کی سنیں گے السّلام علیکم ریحان بھائی جی بہن کیا ہے بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں السلام علیکم جی بھائی وعلیکم السلام جیان بھائی میں نے آپ کی بات سن لیا ہے کون سی آپ کیا فرمائش کرنا چاہتی ہیں ریان بھائی سے وہ کیجیے زندگی کے لیے تڑپ رہا کی حاضری کے لیے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی سید صاحب آپ کی جانباتے ہیں ایک تو بات دیکھیں یہ تو بہت واضح ہو گئی کہ صاحب فرشتے کے بارے میں یقین ہوتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے پاس جب پہلی مرتبہ غار ہرام حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے ہیں تو وہ پہلی مرتبہ آپ نے جو ہے دیار فرمایا ہے مطلب وہی جو آ رہی ہے اب روایتوں میں کیا آتا ہے سید صاحب کہ کتنی مرتبہ جو اپنی اصلی شکل میں جو ہے جبر نوی تشریف لائے روایات کے اعتبار سے محدثین نے علام آئینی وغیرہ دیگر لکھا ہے کہ اس کی تعداد میں متعدد روایت ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار مرتبہ حضرت السلام کے لاکھ چوبیس ہزار مرتبہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نسبت ایک چوبیس ہزار پیغمبروں کے بات جتنی مرتبہ گئے اسی نسبت کے تحت علی اسلام السلام آج جاری رکھتے ہیں سہی صاحب ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے کی اس پیاری اسپیشل اور بڑی ہی روپ پر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ تمام پیارے پیارے بھائیوں کو خوش آمدید شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں ہندوستان کے کس شہر سے بات کر رہی ہیں بہن؟ ہندوستان کے گجرات سے بات کر رہی رہے گجرات سے بات کر رہی ہیں فرمائیے جی جنید بھائی ہمارا کال تو یو ٹائم جب سے شروع ہوا ہے تب سے آج لگا ہے بہت خوشی ہو رہی ہے ہمیں اور شو ٹی وی الحمد جو دن کی خدمت کرتی ہے اور ناز شریف کا جس طرح کریز دیا ہے یو ٹی وی نے میں تو سوچتی ہوں کہ کسی اور نے اتنا نہیں دیا ہوگا بے شک, بے شک. اور میرا سوال تھا پوچھیں جی ہلو جی جی بہن پوچھیے جی ہلو جی بہن فرمائیے جی آواز آ رہی ہے بالکل آ رہی ہے فرمائیے جی مجھے سوال پوچھنا تھا کہ ہم یہاں پر فون کرتے ہیں تو کیونکہ ہمیں مردوں سے بات کرنی پڑتی ہے نا, تو مفتی صاحب سے پوچھا عالم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے uh -huh. لیکن ہمیں آپ سے بات کرنی پڑتی ہے تسلیم بھائی سے تو کیا یہ ٹھیک ہے جائز ہے اور کہتے کہ کوئی ناچ خواہ آئے ہوتے ہیں تو ہم ان سے بات کریں وہ صحیح ہے یا نہیں اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم قسم کھاتے ہیں تو اللہ اجوزل کے سوا کسی اور کی قسم کھا سکتے ہیں یا نہیں اور ہم قسم یوں کھاتے ہیں کہ اللہ عزلہ جل کی قسم تو مطلب اس قسم کا اطلاق ریان بھائی سے مہینہ کا قریب آیا تو اللہ کریے آپ کو سناتے ہیں ان شاء اللہ کوشش کریں گے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہندوستان گجرات سے کال کی ریحان بھائی آپ کی جانب باتیں ہیں فرمائیشیں تو بہت ہوئی ماشاء اللہ لیکن ایک کلام بڑا پیارا ہے اگر وہ ہو جائے تو کیا بات و سہارا چاہیے لیکن اس سے قبل ایک اور کالر بھی شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی بہن کون بات کر رہی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے فرمائیے جلید بھائی بول رہے جی عرض کر رہا ہوں فرمائیے کیسے ہیں جی اللہ کا بہت شکر ہے فرمائیے کیا پوچھنا چاہتی ہیں جنید بھائی آپ سے پوچھنا تھا کہ پروگرام میں بحث ہیں ان شاء اللہ قریب آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ کی کال غالباً ڈراپ ہو گئی ہے ریحان بھائی سواپ دی ہے لیکن فرمائش میں نے پیش کر دی عالم میں جی رہا زمانے میں آپ ہی کے میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی